بسرحمن الرحمن الحمد اللہ علیہ و اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ورس ورس علی باقی دوام سامین و رحمۃ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو سات سیون زیرو سیون ہاں جی ابلی تین سو انچاس ہے سات سو سات جو ہے دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور تین سو انچاس جو عوراد فتح کے اس کی تعداد ہے اوراد فتحیہ میں ہم جو آج نئی ہے دو اِسم اعظم اعظم نمبر چوبیس اور پچیس ہے یا خافذو یا رافیو یہ دو اسم جو ہے ان دونوں کے علماء جو وہ تمام علماء اسلام جنہوں نے اسما الحسنہ کی تشریحات کی ہیں انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جس طرح اس سے پہلے یا قافذ یا باسطو کو ایک ساتھ انہوں نے توجہ دیا تھا ہیں الخافظ الحافظ وررافی جل جلالو کے ہمارے ابھی نیا عنوانی ہے کیونکہ ہم نہ اسم اعظم کے جو ہے سلسلے میں تین دعوی سے بات کیا کہ اس کے لغوی معنی اور توجیحات پھر یہ اسمِ اعظم قرآن باغ میں ہے نہیں ہے کی شکل میں ہے اور کندی دفعہ ہے اور آخر میں جن اسمال اسم کے فیض برکات تین دعوی سے ہم نے اسمال الحسنہ کے لوگوں کو تھوڑی توجی دینے کی کوشش کیا ہوں کر رہا ہوں تو ان میں سے سب سے پہلے الحافظ وررافی جل جلالو کے لغوی معنی و توجیحات تو آسمہ حسن کے شارحین علماء اسلام نے فرمایا کہ ان دونوں آسمہ حسنیک کو ساتھ بولا جائے اور ایک ساتھ بحث کریں اور ایک ساتھ ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی اور یہ باتیں جو امام ہے امام فخر الدین راضی مولف خصوصیات ہاں جی اور امام غزالی نے الماسد الاسنا ہاں جی مولف حسین اسماء حسنہ ان دونوں نے جو ہے اس سلسلے میں یہ باتیں لکھا اور اور ان تمام علماء نے جو ہے ان دونوں اسماء الحسنہ کو ایک ساتھ ذکر کیا یعنی ماں بہراضی نے بھی مولف حسیا اسماء الحسنہ نے بھی اور امام غزالی نے بھی علمہ صلاح نے ہو سکتا اس کے علاوہ باقی بھی جو اسما الحسنہ کی جنہوں نے توجہات کی ہیں انہوں نے بھی یہی رویش اختیار کیا ہو تو ہم نے بھی اسے روش پہ چلا کیونکہ یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مرد مقابل ہیں ہن یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے میں اللہ تعالیٰ کے جامع صفحت سامنے اس وجہ سے اور ان تمام علماء السلام نے جو ہے ان دونوں آسما و کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور تشریحات بھی ایک ساتھ کیا اس میں سب سے پہلے الخافظ اس کی لغی معنی اور توجہات الخافظ یہ فیل حفاظہ یقو خفظن سے اس محل کا سگا و حد مزے کریں اس واحل کا سگا خفظن کم کرنا نیچا کرنا کمی کرنا پس کرنا اتارنا گٹانا یہ ساری اس لب اس لغوی معنی ہے اس کے مادے کی القاموس الجدید نامی لغت کی روشنی میں نمبر دو خاف ادباب ذار وزو سے پس کرنا خافظ یک پس کرنے کے معنیٰ الخافظ اللہ تعالیٰ کے اسماعل حوصنہ میں سے ہے المنجد نے لکھا کہ خافا ز کے معنی زارزم سے پس کرنا اور الخافظ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ہے المنجد نے یہ بھی ذکر کیا نمبر تین الحفظ جو یہ رف ان کی ضد ہے خفظ ہے رف ان کی ضد ہے اس لیے حافظ اور راف خافظ اور, اور رافع بھی ایک دوسرے کے جو ہے یا تعالیٰ کے دو مختلف قسم کے صفات کی طرف اشار تو الحفظ تو یا فرما الحفظ یہ رف ان کی ضد ہے اور خفظ ان کے معنی ہے نرم رفتاری سکون و راحت بھی آتے ہیں اس معنی میں عطا خفظ معنی ولایت کرما وقف لہمہ جناح ذلی ہاں جی سورائے میں اسرا جو ہے اسرا نمبر چوبیس میں اور اس و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو ماں باپ کے حوالے سے میں وقف اسلہ ہما جنا حل یعنی اس جو نیازی سے اس دنیا سے ان کے یعنی ماں باپ کے آگے جھکے رہو اور اس آیت میں ماں باپ کے ساتھ نرم برتاؤ اور ان کا متی اور مبار ہو کر رہنے کی تقریب دی گئی اس عائد میں وقف اس کے معنی جھکے رہو ان کے سامنے تسلیم خبر کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی سے پیار سے محبت سے برتاؤ کرو یہ سوچنا تھا گویا کہ یہ اللہ تعالیہ کی مجھ پر سرکشی نہ کرنا کی ضد ہے ہاں کسی پر سرکشی کرنا ہے کسی کے اوپر خود کو برتری جوئی کرنا اس کی ذت اور قیامت کے متعلق فرمایہ خوافظت الرافیہ سورہ واقعہ کی جو ہے عائد نمبر تین میں ہے خوافذت و اقیامت کے متعلق فرمایا کسی کو پس کرنے والا اور کسی کو بلند کے دن کیونکہ وہ باس کو پس اور باس کو بلند کرنے کامت کے دن میں پس خافذتن میں آیت ہاں جی میں آیت کرما سب اسفل سافلین صاف تین کے عدم پانچ کے مضمون کی طرح اشارہ ہے کافی ان میں جو ہے سب الدت ناؤ اصف اللّہ اللہ تعالیٰ جو مشرقین کو کفار کو اللہ کے سرکش نافرنمان بندوں کو جو توبہ بھی نہیں کرتے اسی طرح سے پڑھانے کے سوچا بھی نہیں ہے بلکہ اپنے کوشش اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں جان بوجھ کے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا صب الدت ناح اللہ صافلین یعنی ہم نے ان کو پھر جو ہے سب سے جہنم کے نیچے لے طاقے کے طرح ہم نے ان کو پلٹا دیا صورتین یاد نمبر پانچ تو اس مضمون کی طرح کہ اس مضمون کی طرح اشارہ ہے یہ توضہ کتاب محردات راغب جو قرآن لغت ہے اس سے یہ توضی حل دیا تو لغت کی ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ خفظن یعنی نیچے کرنا پس کرنا اتارنا گٹانا جھکے رہنا جھکانا کے معنی دیتی ہے لغت میں خفظ ان معنی ہے تو اسے طرح یہ خفز کے معنی ہوا اس کے توضیح ہاں جی اس کے مفہوم کے اندر پس کرنا نیچے کرنا اتارنا گٹانا جھکے رہنا جھکانا کہ یہ مفہوم خف کے معنی میں تو یا کہ خافی ہی سے نیچے کرنا پس نیچے کرنے والا پس کرنے والا ہاں جی اور جھکانے والا یہ مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس سن کے مقدس کے معنی بن جائے اور الراف ہی اس مقدس فیل ہے رفع یہ رفاؤ رف ان سے اسم وائل ہے یہ جو اس مقدس سے اسل کے شکایت اور رف ان کے معنی اٹھانا ضد وضی بلند کرنا رف ان کے معنی بلند کرنا ہے اورطف ان کے وضع کے ضد ہے رفع وضع کے لیے وضع نیچے رہنے کے معنی میں رفع پر کرنے کے معنی میں. تو رف ان کے معنی اٹھانا بلند کرنا دوسرا معنی تیسرا معنی،, معنی قائم کرنا اور نازل کرنا اور زائل کرنا کس چیز کا رف ہٹانا ختم کرنا یہ سارے معنی اس قسم کا ہے نہ رفاہ علاقہ ترقی دینا یہ مانی تو یہ قام جدید عربی اردو لغاتے انہوں نے یہ مان کیا دوسرا معنی جو ہے رفا و علاقہ ترقی دینا یہ قام جدید نے معنی کیا ہاں جی اور ارف کے معنی اٹھانے اور بلند کرنے کے ہیں کے معنیٰ اٹھانے اور بلند کرنے کے یہ کبھی تو مادی چیز جو اپنی جگہ جگہ پر پڑی ہوئی ہو اسے اس کی جگہ سے اٹھائے اٹھا کر بلند کرنے پر بولا جاتا ہے جو قرآن پاگ میں ورفا نافو متور سرحیح بقرا نمبر تریسٹھ میں ہاں جی ہم نے طور کی پہاڑی کو تمہارے اوپر بلند کیا یعنی کھڑا کر دیا یہ معنی اور کبھی عمارت کو کھڑا کرنے اور اوپر لے جانے کے معنی میں اوپر لے جانے کے معنیٰ میں استعمال ہوتا استعمال ہوتا ہے وزیر فو ابراہیم القواعدہ منلبئی تھی اور جب ابراہیم علیہ السلام سلیم ہاں جی خانۂ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یہاں رفع اٹھانے کے معنی میں سورہ بقرا ایک سو اور کبھی جو ہے ہاں جی ناموری اور شہرت کا ذکر بلند کرنے کے لیے آتا ہے رفح کے معنیٰ کسی کے ناموری اور شہرت کا ذکر بلند کرنے آتا ہے جیسے فرمایا و اللہ کا ذکر اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرما قرآن پارے فرح وضحاء نمبر چار میں اور ہم نے تمہارے ذکر خیر کا آواز بلند کیا ہاں جی آزانوں میں کل میں میں ہاں جی درد شریف میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام کو مسمت کو بلند کرنے کے آتا ہے اپنے قران میں اللہ نے ہر جگہ اپنے پیارے نبی کا ذکر فرما کر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اور کبھی جو ہے مرتبہ کی بلندی بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے ورفا عبا ضم فواق درجات سریا نام کے حید نمبر ایک سو چھیاسٹھ ہے ان میں سے بعض کو بعض پر بے درجات کی فوقیت دی یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فوقیت دی ان کی شخصی کے شخصی زریات کے لحاظ سے ون ابی علیہ السلام کی مقامی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے تو ان کا ذمہ داری ایک ہے لیکن جو ہے ان کے مرتبہ اور ذاتی مرتبہ اللہ کے حق قبل الاد کے جو مقام اس میں یقیناً فراغ ہو سکتا ہے پلیز تو یہ رفع انا اللہ کا ذکر کہ اس کے توضیح میں جو ہے فرمائے رفع حکم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہر سے درجات کی فوقت دی اس طرح نرف و درجات منشا سر صبح نمبر چھہتر میں اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی حسن طلبی سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اس طرح رفیع و درجات اللہ تعالیٰ کی خود کے بارے میں آئی یا ذوالعرشی ہاں جی خدا بڑا علی مرتبہ اور عرش برین کا مالک ہے سرعی مومن جو غافر عید نمبر پندرہ میں ایک آدمی بررفا اللہ علیہ سرح نسا کے عید نمبر ایک سو اٹھاون عطیشہ کے بارے میں بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اس آدمی جو ہے بر بررفا اللہ آدمی جو ہے رفا کے معنی آسمان کی طرف اٹھا لے جانا بھی ہو سکتے یہاں پر اور رفع بلند بلحاظ شرف بخشی بھی ہو سکتی کسی کو شرفات بہنا بلند مرتبہ بہنا اور قیامت کے متعلق آیتِ خافظت رافیہ شروعات کے نمبر تین بعض کو نیچا دکھائے گی اور بعض کو بے درجہ بلند کرے گی میں بھی یعنی اس آیت میں بھی وافیہ کا لفظ خافظ کے مقابلے میں آیا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ رفعہ بے لحاظ درجات مراتے کسی کو اللہ تعالیٰ درجات کے لحاظ سے بلند مرتبہ دیتے ہیں کسی کو جنت ہی کے اندر نیچے درجہ دیتے ہیں ایک کافی را دن رات میں کسی کو جانب میں ڈال دیتے ہیں جو کہ اسلین نے کسی کو جنت کے اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے صفاتے ہیں اور آئے تھے وہ علاسماء کے حروفیت سرحشۂ کے نمبر اٹھارہ میں اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اونچا بنایا ہے ہم نے تو اس ان آیتوں اس آیتوں تو اس میں جو ہے دونوں قسم کی بلندی کی طرف اشارہ ہے یعنی بلندی بے لحاظ محل اور بلندی بے لحاظ شرح و منزلت یعنی بر اس لحاظیات میں جو ہے یعنی وہ اجرت سماعی کے فروخت عدمی فرماتی ہیں دونوں بلندی کی طرف اشارہ ہے بلندی کی طرف اضاشہ یعنی بلندی بے لحاظ محل کے لحاظ سے آسمان کو بہت اونچا خلاف فرمایا بلندی بلیاض بلیند شرف و منظرت یقیناََ آسمان جو ہے اس عظیم اللہ تعالیٰ کے موجودات میں سے ملاقات میں جس کی عظمت کو مخلوق جو آسانی سے درگ نہیں کر سکتے اس طرف ہی بیوت نازن اللہ انطور فاس نور کے نمبر چھتیس ہے ایسے گھروں میں جن کی نسبت خدا نے حکم دیا کہ ان کی عزت کی جائے میں بھی جیسا بے رف ان بلیاضِ عز و شرف مرا تھے یعنی ان کی تعظیم کی جائے اور ان کے ان کے جو ہے اندر کوئی نازیبہ حرکت نہ کی جائے جو ان گھروں کے ادب و احترام کے خلاف ہو تو یہ ساری توضیحات جو ہے کتاب محردات راغب اسفانی نے سے مقدس کی توضیحات کی ہیں اور مزید اس کی اب لغوی توضیحات اور آ رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ وہ آئندہ ہم کریں گے